الحمد للہ الحمد للہ نعمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ون فلا فلا إِلَّا فلاح وَحْدَهُ لَا اللہ لَهُ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَبَى فَإِنَّهُ لا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَذُرُّ اللَّهَ شَيْئًا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبعون ادواه و يجتنبوا سخطه فانما نحن به ولا اما بعض فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليمي من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك امت قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا یعملون یہ گروہ یہ امتیں یہ لوگ یہ گزر چکے ہیں لہامہ کسبت ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور وہ انہیں کے لیے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ولا کم ماں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم نے کمایا ولاۃ سالون عام کاملون اور تم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ اصل میں کیا کرتے رہے صدق اللہ العظیم اللہ کا دین دین اسلام اور اس کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ جس کے بارے میں ہم سب کو مختلف پہلوؤں کی سازشوں کے تحت اور سازش کے مختلف پہلوؤں کے تحت ہمیں بہت ساری پیچیدگیوں میں الجھایا گیا ہے اور ہمیں اپنی ہی تاریخ کے بارے میں مشکوک کر دیا گیا ہے یہ تاریخ کبھی ہم سے صحابہ کرام کے خلاف حرضہ سرائی کرواتی ہے کبھی تابعین اس کے بارے میں ہمیں غلط فہمی کا شکار کرتی ہے اور یہ تاریخ خاص طور پہ ایک جو خاص فیض ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک اس فیض کو اس طرح سے تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے یہ اللہ کو ماننے والوں کی تاریخ ہے تو گزشتہ کئی جو سے جو ہماری گفتگو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے اور میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے آج یہ موضوع مکمل ہو جائے ویسے تو تاریخ لمبی ہے اس کو کور کرنا ممکن نہیں لگ رہا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آج اس کو مکمل کروں اور میرا فوکس اس بات پر ہے کہ ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں اور جب آپ کا ایمان اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہو اور پختہ یہ ایمان ہو پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ گڑبڑ کہاں کہاں ہوئی ہے تاریخ نے گڑبڑ کی ہے کہ مورخین نے گڑبڑ کی ہے مورخین تاریخ لکھتے ہوئے کہاں کہاں انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور کہاں کہاں جو عملا واقعات ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں کے خلاف کہاں کہاں عملی سازشیں ہوئی ہیں یہ خود تاریخ آپ کو بتاتی اس سلسلے میں جنگ جمل کے جو فوری اسباب بنے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آپس میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں میں نے جستا جستا واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان واقعات کی روشنی میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی ہے نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے جنگ برپا کر دینے والے اور فتنہ برپا کر دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اپنی خیر اس میں تھی کہ امت فتنے میں مبتلا رہے اور میں نے ابن اسیر کے حوالے سے آپ کو ان کے الفاظ بھی بتائے کہ انہوں نے آپس میں جو گفتگویں کی اور جو پلاننگ کی خاص طور پر اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کل سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں جنگ نہیں ہوگی ہم نے نہیں لڑنا اور ساتھ آپ نے فرما دیا کہ کوئی بدبخت ہمارے ساتھ نہ چلے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے قتل میں ذرا بھی معاونت کی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وہ جو قاتلین کا گروہ تھا وہ لوگ ساتھ تھے اور میں نے ارض کیا خود ابن سودا عبداللہ اللہ بن سبا وہ ساتھ تھا ابن ملجم وہاں پہ تھا بن بنحیت وہاں تھا شرح بن اوفا وہاں تھا اشتر نقی وہاں تھا یہ سب لوگ مشورہ کرنے والے تھے اور انہی کے الفاظ میں نے بتائے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ صلح ہو گئی فعال دماعنا پھر یہ ہمارے خون پر سلاح ہوگی ان کی سلح ہے تو ہماری موت ہے لہذا سلا نہیں ہونی چاہیے اور پھر سلاح نہیں ہوئی تاریخ نے دیکھا کہ سلاح نہیں ہوئی لڑائی ہوئی وہ لوگ تو آپس میں سلاح کر چکے ہیں پھر لڑائی کیسی کیسے کروائیں لڑائی انہوں نے تو پروگرام بنا لیا کل اپنے اپنے گھروں کو چلو اب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ اور پلان کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کرو فہول بنا ہمارے ساتھ چلو آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے ہم پتہ کیا کریں نصیب علا علی ہم چڑھائی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی اور ساتھ ہیں ان کے اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے ہیں نصیب اعلی علی علی پر چڑھائی کریں فل عثمان اور اس کو بھی ہم عثمان کے پاس پہنچا دیں یعنی اندازہ فرمائیں یہ کسی کے خیر خواہ نہیں یہ صرف اس بات کے خیر خواہ ہے کہ فتنہ پھیل جائے فتنہ پھیل جائے اور ان کا جو اصل متم نظر ہے اور یہ بھی ابن اسیر میں الکام تاریخ میں جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ وہ فترا واپس آ جائے یورد بنا فی السکون جس میں ہمارے لیے سکون ہے وہ فتنہ واپس لانا نہیں ہونی چاہیے اور پھر نہیں ہوئی کیسے فوجیں تو بیٹھی ہوئی ہیں ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود ہیں حرقوس بن زہر والا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ چھ ہزار لوگ مزاحم ہوئے اور وہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے نہیں تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے تھے پکڑا کس کو ہرکوس بن زہر کو جو سب کا سرگنا تھا اور اس کو پکڑنے کے بعد چھ ہزار لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے کہ اس کو چھوڑو تو مگر نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اندازہ تو فرمائیے کہ نہ وہ حضرت علی کے ساتھی ہی ہیں نہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہی ہیں نہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہی ہیں وہ ہیں تو صرف اور صرف امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں اور یہ تاریخ آپ کو اس وقت بتائے گی اگر آپ نے ایمان آپ کا اس بات پر ہو کہ صحابی کبھی بدنیت نہیں ہوتا كُلْهُمْ <عَدُول> ہر صحابی نبی کے بعد اس دھرتی کا سب سے سچا, سچا انسان ہوتا جب آپ کو یہ ایمان ہو تو پھر آپ کو تاریخ بتائے گی کوئی کسی صحابی نے سازش نہیں کی سازش کی ہے تو دشمنان نے اسلام نے کی ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والوں نے کی اب پھر تھوڑا سا آگے چلیے رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیر برسا دیے دونوں فوجوں پر سوئے ہوئے لوگ ادھر سے اب کسی کو کیا پتا کون تر تیر برسا رہا ہے اس فوج نے سمجھا انہوں نے مارا ہے انہوں نے سمجھا انہوں نے مارا ہے بس پھر لڑائی شروع ہو گئی تاریخ خود بتاتی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے صبح تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ لڑائی شروع کس نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی میدان جنگ میں تھے حضرت عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں تھی دونوں روک رہے تھے لوگوں کو نہیں لڑنا وہ بھی روک رہے تھے وہ بھی روک رہی تھی لیکن لڑائی تو شروع ہو چکی تھی اب شروع ہو جانے والی لڑائی کو کون روکے اللہ اکبر دس ہزار مسلمان شہید ہوئے دس ہزار مسلمان شہید ترفین کے اللہ تو میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر صحیح حدیث مخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے لگائیے کفر کا فتوہ کس پہ لگتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَانِعُمْ ایک طرف ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خدا اور اسد اللہ جن کا لقب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہتے آپ کے پالے ہوئے آپ کے تربیت یافتہ کس پر فتوا لگائیں نہیں لگتا فتوا کسی پر اور میں ابھی دلیل دوں گا آپ کو کہ کسی پر فتوا نہیں لگتا اس لیے نہیں لگتا کہ تاریخ فتوا لگائے کسی صحابی پر تو تاریخ کا فتویٰ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر ہم تو فتویٰ مانتے ہیں یا اللہ کے قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات آگے بڑھتے گئے اللہ اکبر جنگ ختم ہوئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں کاش میں اس جنگ سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی اتنا دکھ اور اسی طرح کا دکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر سے تیاریاں شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے اللہ اکبر جس کے بعد جنگ صفین ہوئی تیاریاں بھرپور ہیں ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تیاری کر رہے ہیں حضرت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں وہ دمشق میں ہیں شام میں یہ پوفا میں ہے عراق تیاریاں ہو رہی ہیں خوش کون ہے خوش ہیں دشمنان اسلام عراقی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے شامی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے وہ بھی پریشان ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور یہ آپ کو تاریخ بتائے گی اس کی پریشانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں جگہ جگہ ملتے ہیں مثلا حضرت ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیوں لڑتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ سے افضل ہے آپ ان کی افضلیت کے قائل نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں بالکل ان کی افضلیت کا قائل ہوں کس نے کہا نہیں قائل تو پھر جھگڑا کیا کہا جھگڑا صرف نے عثمان کا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے جو قاتل ہیں نا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بیعت کر کے ان کے ساتھ پناہ لے لی ہوئی ہے لہذا ہمارا صرف جھگڑا یہ ہے کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عثمان کے خلاف کاروائی کریں اور اگر کاروائی نہیں کرتے تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خلافت قبول کر لیں ابو مسلم خلانی فرماتے ہیں یہ بات لکھ کے دے سکتے ہیں آپ یہ تاریخ بتاتی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے حضرت امیر معاذیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم خولانی نے کہا یہی با... واقعہ لکھ دیں یہی بات لکھ دیں کہ اگر قاتل عثمان حوالے کر دیے جائیں یا ان کے خلاف کاروائی کر دی جائے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں یہ بات لکھ لے تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا لکھ کے دے دیا کہ یہ لو ابو مسلم خلانی وہاں سے دوڑے شام سے کوفہ پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو خط دیا اللہ اکبر تاریخ کے اس واقعے سے محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ابو مسلم خولانی اور حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی کی گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی اکیلے تھے اور جب وہ خط لے کے پہنچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس تو یہاں بھی گفتگو ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عمیر مسلم خولانی کی ہوئی ہے لیکن اچھا واقعہ اس طرح سے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام کو یا رات کو پہنچے تھے حضرت ابو مسلم قلانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے آپ آرام فرمائے کل میں جواب دوں گا اس خط کا اب یہ رات کی بات ہے دونوں نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسلم خولانی جب یہ دونوں جانے لگے تو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے دس ہزار لوگ جمع تھے اور تلواریں نیام سے نکالی ہوئی تھیں اندھیرے میں وہ تلواریں چمک رہی تھیں اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم قاتل عثمان ہیں کس نے کس کو سپرد کرنا ہے جس نے سپرد کرنا ہے آئے ہمیں پکڑے کوئی پکڑ سکتا ہے ہمیں یعنی سوچنے کی بات ہے کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں ٹیلی گرام بھی کوئی نہیں تھا ادھر کس نے بتایا کہ ہاتھ لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ادھر بھی لوگ ہیں ادھر سے خط چلا ہے ساتھ خبر چل پڑی ہے ساتھ خبر پہنچ گئی ہے اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ جگہ جستا جستا نظر آئے گا کہ سب کے ساتھ یہ سارے سبائی یہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر ان کا اسلام کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں اور یہ سب وہاں پہ اکٹھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے بس اور اب مسلم خلانی سے کہتے ہیں اب دیکھیں میں ان کا کیا کروں میری یہ بے بسی جا کے ابھی معاویہ رضی اللہ علیہ کو بتا دیں کہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد جنگ صفین میں آ جائیے جنگ لڑنے کے لیے عراقی فوج نکلی ہے جنگ لڑنے کے لیے شامی فوج نکلی ہے دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہیں آپ تاریخ پڑھیے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جنگ لڑنے آئے ہوئے ایک ہی چشمے سے پانی پی رہے ہیں اور کتنے دن تین مہینے تین مہینے فوجیں بیٹھی ہیں ایک چشمے سے پانی پی رہے ہیں پہلے وہ پانی لیتے ہیں پھر وہ لے لیتے ہیں اب اندازہ فرمائیے تین مہینے کسی جگہ پہ پڑاؤ ہو تو جنگ کا ماحول باقی رہتا ہے کوئی جنگ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا کسی کا کوئی مسلمان کسی کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر جن سب نے یہ ماحول بنایا تھا وہ مسلمانوں کو لڑے بغیر رہنے نہیں دیتے اس موقع پر بھی لوگوں نے سوچا یہ فوجیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں پیار محبت ہے سب کچھ ہے تو کیوں لڑنا ہے اللہ پر تو اس پر دو صحابہ صحابہ میں سے دو جلیل القدر صاحبہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ماما باہلی رضی اللہ تعالی ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں لڑتے ہو علی سے وہی بات فوجیں آمنے سامنے بیٹھی کیا جواز ہے تمہارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ لڑنے کا انہوں نے کہا کوئی جواز نہیں ہے مسئلہ نے عثمان کا نے عثمان کے خلاف کاروائی ہو جائے تو میرا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ اللہ اکبر وہ دونوں ادھر سے خبر لائے وہ کہتے ہیں جا کے یہ بات ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہہ دیں وہ ادھر سے خبر لائے پاس پاس تو فوجیں اور اس فوج میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ قاتل نے عثمان سپرد کر دیں فوج اکٹھی ہے ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں ہم سب مل کے نہیں اس کو ان کو پکڑ سکتے مسئلہ جن کا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ بیس ہزار لوگ باہر نکلے بیس ہزار یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور بیس ہزار کا مجمع باہر نکلا اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم ہیں قاتل نے عثمان جس نے پکڑنا ہے آ کے پکڑ لیا اللہ اکبر یعنی کوئی موقع سلا کا انہوں نے توڑ چڑھنے نہیں دیا پھر بھی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام لڑے ہیں آپس میں کوئی صحابی کسی سے نہیں لڑ سکتا جنگیں ہوتی رہیں جنگ صفین میں پتا ہے کتنی شہادتیں ہوئی اللہ اکبر ستر ہزار مسلمان شہید ہوئے ستر ہزار مسلمان چاہے ایک اور واقعہ میں پیچھے جنگ جمل میں چھوڑ گیا وہ اس کو بھی اس طرح کہ آپ کو بیسوں واقعات ملیں گے جو آپ کو اصل کہانی بتائیں مثلا مثلاً جنگ کے دوران جنگ جمل کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کی نگاہ پڑی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی اشرائے مبشرہ میں سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا تھا کہ ایک دن ایک دن تم علی کے خلاف ناحق لڑو گے یاد ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے یاد آیا فوراً جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا کہا میں نے نہیں لڑنا مجھے یاد آ گیا لڑائی سے نکلے اور نکل کے چل پڑے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں کہیں سفر کر جاتا ہوں اپنا گھوڑا لیا چل پڑے انہیں کی فوج میں سے حضرت زبیر کس کی طرف سے لڑ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے انہیں کی فوج میں سے ایک شخص ان کے ساتھ خدمت گار کے طور پر نہیں کوئی ساتھ چل پڑتا وہ خدمت کے طور پر ساتھ چل پڑ تو جو خدمت گار کے طور پر چلتا ہے وہ دشمن کی فوج کا تو نہیں نہ ہوتا اس کا نام عمر بن جرموس یہ تاریخ بتاتی ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے میں نے صرف فرض کیا اگر ایمان قرآن حدیث پر ہو تو تاریخ خود بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اب وہ عمر بن جرموس ساتھ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ خدمت گار کے طور پر کہ وہ انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا جا رہے ہیں سفر کر کے کہ کہیں دور نکل جاتا ہوں راستے میں نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے لگے تاریخ میں تفصیل تو نہیں ہے لیکن یقینا پانی شانی کا انتظام اس نے کر کے دیا ہوگا جو خدمتگار تھا ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے این سجدے کی حالت میں جب حضرت زبیر تھے تو عمر بن جرموز نے تلوار مار کے حضرت زبیر کو قتل کر دیا ساتھی تھا نا خدمتگار تھا اپنی فوج کا تھا اور قتل کرنے کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے تاریخ کے اندر لکھی ہے تفصیل کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ کی زرہ اور آپ کا کٹا ہوا سر یہ تینوں چیزیں اس نے لیں تو پھر اس کو کہاں آنا چاہیے تھا ذرا سوچئے تو صحیح تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا لیکن یہ سر لے کے گھوڑا لے کے اور زرہ لے کے پیش ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس کہ یہ دیکھیں جی آپ کے دشمن کا سر لے کے آیا ہوں اور لاکھ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سر دیکھا آپ نے فرمایا تجھے جہنم کی بشارت ہو ہرون گیا میں تم... میں تمہارے لیے کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہوں اور تم مجھے جہنم کی بشارت اس لیے کہ یہ چاہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں اور چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں یہ اصل میں دشمنان اسلام ہے ان کا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے نہ اسلام کا لبادہ ہو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے اس کا ان کا صرف, اور صرف ایک نظر ہے کہ فتنہ پھیلے فتنہ پھیلے حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ کی فوج میں سے لڑ رہے تھے جب حضرت زبیر کو جاتا دیکھا تو وہ بھی چل پڑے میں نے نہیں لڑنا میں نے جنگ نہیں کرنی نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ چاہتے ہیں نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنگ چاہتی ہیں نہ بڑے بڑے صحابہ کرام جنگ چاہتے ہیں لیکن کوئی ہے جو دونوں طرف موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے اور وہ لڑوا رہا ہے اللہ اکبر حضرت طلحہ چل پڑے کسی نے تیر مارا پیچھے سے اللہ اکبر کس کو تکلیف ہے کہ جو طلحہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تو جنگ نہ لڑنے کی تکلیف کس کو ہے فَإن مَعَ دِمَائِنَا اگر علی کے ساتھ صلح ہو گئی ان کی تو ہماری خون پر ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کہا کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالی ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ جنگ سے کیوں جی چرا کے جا کسی نے تیر مارا تاریخ میں لکھا ہے مروان بن حکم نے مارا اللہ اکبر مروان بن حکم کو کیا تکلیف ہے حضرت طلحہ سے کیا تکلیف ہے کوئی اشتعال کوئی جنگ کوئی آپس کا کوئی جھ جھگڑا کوئی دشمنی یہ مرخ لکھتا ہے مرخ کی اپنی بدنیتی ہے اسی طرح بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا جاتا مرخ لکھتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے زہر دلایا تھا حد دھو گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں زہر دلائیں گے بھائی جن کو اپنے ہاتھوں سے خلافت دے دی کہ اگر تمہارا حق تھا تو تمہیں مل گیا اگر تمہارا حق نہیں بھی تھا تو میں نے تمہیں دے تو وہ تو محسن ہے امیر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے محسن کو زہر کون دیتا ہے اللہ تو زہر اگر دیا گیا حضرت احسن رضی اللہ تعالیٰ تو کنوں نے دیا یہ آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے آپ کو تاریخ بتائے گی کہ اس سلح کی تکلیف کن کو ہے اللہ اکبر خیر جنگ سفین میں بھی سلا نہیں ہوئی پینتالیس ہزار شامی پچیس ہزار عراقی مسلمان شہید ہوئے ہیں ستر ہزار کام پھر سلح این اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی کو فتح حاصل ہونے والی تھی تو درمیان میں قرآن آ گیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ یہ ساری سازش نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی صحابہ کو بدنام کرنے کے کی سازش ہوئی قرآن درمیان میں آ جی قرآن صلح کر لیں جی لڑائی نہ کریں جی لڑائی نہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سازش ہے اس سازش کو اس طرح سے نہ رکھیں جنگ کا فیصلہ ہونے دیں حضرت علی کی فوج میں سے کچھ لوگ نکلے اب دیکھیں سمجھیں در آباد قرآن لے کے آنے والے کون ہیں اس فوج کے لوگ حضرت علی کو مجبور کرنے والے کون ہیں اس فوج کے لوگ نہ وہ حضرت علی کی فتح چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح چاہتے ہیں اس لیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح ہو گئی تو بھی امن قائم ہو جائے گا امن ہی تو وہ چاہتے نہیں لہذا حضرت علی کو مجبور کیا کہ تم قرآن کو حکم نہیں مان مانو نہیں مانتے تو تمہیں ہم عثمان کے پاس پہنچا دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے مین بن گئے ایک سال ص ادھر سے ایک سال سے ددھر سے جب تحقیم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے ہی کچھ لوگ نکلے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حکم بنانا قبول کر کے تم نے قرآن کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے جب نہیں قبول کر رہے تھے تو اس وقت حضرت علی کو مجبور کیا رضی اللہ تعالی جب قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تحکیم چھوڑو لا الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی سالس نہیں ہو سکتا تو ہم نے نہیں کسی کو سالس ماننا اگر سال اس سالسی کو چھوڑ دو تو پھر ٹھیک ہے نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں بھی وہاں اتنی خون ریزی کریں گے کہ جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہو حضرت حضط رضی اللہ تعالی نے پتا کتنے مجبور تھے فرمایا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اے علی تجھے ایک شقی القلب شخص آپ کو شہید کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ انتظار کیا کرتے تھے اس پریشانی میں آ کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ شقی القلب اب کس بات کا انتظار کر رہا وہ کیوں نہیں آ جاتا اس لیے کہ ان بدبختوں نے اتنا تنگ کیا حضرت علی رضی اللہ اور تھے اپنے ہی اپنے ساتھ جنگ نہروان ہوئی خوارج نکلے کون کہاں سے نکلے خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالی فوج میں سے نکلے الگ, الگ الگ ہو گئے شیان الگ ہو گئے خوارج الگ شیان کا مطلب مددگار حضرت علی کے مددگار شیان علی رضی اللہ تعالی اللہ وہ الگ ہو گئے خوارج الگ جنگ نہروان ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان خوارج کا خاتمہ کرنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ فیصلہ کن جنگ کی جائے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جس وقت فیصلہ فرما رہے تھے کہ تیاری کرو چلنا ہے تو آپ کے ساتھ دس سے بارہ ہزار لوگ تھے آپ کے ارد گرد تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ گھروں کو جانے لگے ایک ایک کر کے گھروں کو جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ صرف تین سو آدمی رہ گئے باقی سب نکل گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی حیران کہ میں ان کے ساتھ کیسے جنگ لڑوں ارادہ ملتوی کر دیا اور اسی لیے تاریخ کثیر کے اندر لکھا ہے کہ چالیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی فوج کی ان ہرزا سرائیوں کی وجہ سے یہ فوج کہاں کی تھی ذہن میں رکھیے واقعات ہم نے واقعہ کہاں سے شروع کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے خلاف پہلی سازش کہاں سے تھی کوفہ سے یزید بن قیس کہاں سے نکلا تھا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کر کس جگہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فوج کہاں کی تھی کوفے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تنگ کرنے والے کون لوگ تھے کوفہ کے لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تین اٹھے خوا... خوارج میں سے تین خارجے اٹھے عبد الرحمن ابن ملجم برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تینوں نے پروگرام بنایا ایک ہی دن ایک ہی وقت میں فجر کی نماز کے وقت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعلّ تینوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان کو ہم شہید کریں عمر بن العاص رضی اللہ تعالی کی جگہ کوئی اور شخص آ, آ گیا نماز پڑھانے وہ شہید ہو گیا ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو وار لگا وہ ٹھیک لگ نہیں سکا تھوڑی سا زخم آیا بچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وار جو لگا بڑا سخت تھا اور کاری تھا تین دن آپ زندہ رہے اٹھارہ رمضان کو یہ واقعہ ہوا بیس رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت لوگوں نے پوچھا آپ سے ان دو دنوں کے دوران کہ ہم حضرت حسن کو بنا لیں خلیفہ فرمایا نہ منع کرتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں جیسے دل کرے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالخلیفہ بن گئے حضرت حسن پچھلے سارے واقعات دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو ہوا انہوں نے پروگرام بنایا کہ مجھے ایک فیصلہ کن جنگ لڑ لینی چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے خلاف تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور معاملات ختم ہو جائیں امن قائم ہو جائے وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں اب یہ جو سات فوج تھی عراقی فوج انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے تو تیور ہی ایسے ہیں کہ یہ تو فیصلہ کیے بغیر نہیں رہے گا لہٰذا ایسی تفری پھیلائی یہ تاریخ بتا رہی کہ ان کا جو مقدمت الجیش تھا جو پہلے ایک ہراول دستہ گیا تھا حضرت کیس بن ساد کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں آگے تھا ایک جو بارہ ہزار کی فوج آگے پہنچی ہوئی تھی اس کے پیچھے خامخا ایک افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد شہید ہو گئے کیس بن سعد قتل کر دیے گئے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر قتل کر بھی دیے گئے ہوں تو اس میں حضرت آپ مدائن میں موجود تھے جنگ لڑنے جا رہے ہیں حملہ کرنے والے دشمن کی فوج نہیں ہے اپنے ہی فوج کے لوگ انہوں نے حملہ کر دیا جس قالین پہ بیٹھے تھے اس قالین کو نیچے سے کھینچ لیا اور ایسی افراتفری پھیلائی حضرت حسن رضی اللہ حیران کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے لڑائی جنگ کرنی تو آپ نے مشورہ کرنا شروع کر دیا اسی وقت کہ میں صلح نہ کر لوں بس ذرا سے چلا اللہ اکبر تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی پر حملہ بھی کیا گیا اور یہ حملہ کرنے والے شامی فوج کے لوگ نہیں تھے تاریخ سے پوچھیں کس فوج کا آدمی تھا جس نے اٹھ کے حضرت حسن پر حملہ کیا رضی اللہ تعالی آپ کو زخم لگا آپ زخم بھرنے میں کئی دن لگے آپ نے آرام فرمایا وہاں مدائن کے قریب یہ سارا کچھ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سارے حالات دیکھ لیے اعلان کر دیا آپ نے فرمایا کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا صلح کے لیے تیار ہے انہوں نے خالی کاغذ پر دستخط کیے یہ لو جو شرائط لکھ دو گے میں کمانوں حل ہو جائے مسئلہ مسئلہ حل کس طرح ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے ممبر پر چڑھ کر اعلان کیا اگر یہ حق تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تو ان کو مل گیا ہم صلح کر رہے ہیں اگر خلافت ان کا حق تھا تو مل گیا نہیں حق تھا تو میں نے آج دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی میں نے کیا میں دلیل دوں گا دلیل کیا ہے بخاری شریف کہتی سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اپ کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں تو فرمایا ان نبنی ھذا سیدن یہ میرا بچہ تو سردار ہوگا یہ سردار ہوگا ولع اللہ اور ایک وقت آئے گا مجھے امید ہے کہ اللہ ایں یصلح بہی اللہ اس کے ہاتھ پر صلح کروائے گا کن کی صلح کروائے گا بین فی تعین عظیم تئین مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح اللہ تعالی کروائے گا اس کے ہاتھ پر یہ نتیجہ کیا نکلا کہ شامی فوج بھی مسلمانوں کی ہے عراقی فوج بھی مسلمانوں کی ہے اس کے اندر منافق گھسائے ہیں اس کے اندر کفار گھسائے ہیں نہ وہ کافر ہوئے جنگ جمل ہو جانے کے باوجود نہ وہ کافر ہوئے جنگ صفیر ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں کسی عراف کا تکا نہیں کسی نجومی کی پیش گوئی نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بخاری شریف کے اندر ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گراہوں کے درمیان نتیجہ نکلا کہ مسلمان مسلمانوں سے نہیں لڑے کافر گھسے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں اور آج بھی وہ سبائی گرو آج بھی مسلمانوں کی سفوں میں گھسا ہوا ہے آج بھی ہمارے خلاف اسی طرح سازشیں کر رہا ہے جس طرح سے اس وقت سازشیں ہو رہی تھی اور رہ گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی بات تو کن لوگوں نے شہید کیا ہے کوفے والوں نے کیا لی تھی کوفے پہ آگ ختم کیوں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آٹھ سو خطوط اور بعض روایات کے مطابق آٹھ ہزار خطوط بار بار خط جا رہا ہے ادھر آ جاؤ بار بار خط جا رہا ہے ادھر آ جاؤ اسلح کے لیے ہم چاہتے ہیں انہوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تو چل پڑے وہاں پہنچ کے میں بات مکمل کرتا ہوں سارے واقعات سکپ کرتے ہوئے وہاں پہنچ کے ہور بن جزید تمیمی آگے سے آیا آ کے کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ واپس چلے جائیں آپ کو ہم نے کوفے میں جانے نہیں دینا آپ واپس سے لے جائیں یا آپ جہاں کہیں اور جانا چاہتے ہیں یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں دمشق کہیں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں آپ کو کوفے میں ہم نے داخل نہیں ہونے دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تمہارے بلانے پر آیا ہوں میں خود تو نہیں آیا یہ واقعہ ہے چار محرم کا اور چار محرم سے لے کر سات محرم تک چار دن گزرے تین دن تین دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے واپس جانے دو میں جاتا ہوں یا میں واپس چلا جاتا ہوں یا میں دمشق چلا جاتا ہوں جا کے میں یزید سے خود بات کر لوں اور اگر تم مجھے نہ واپس جانے دیتے ہو نہ شام جانے دیتے ہو تو میں سرحدوں کی جانب نکل جاتا ہوں ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزار دوں گا میں کہیں نہیں جاتا مجھے واپس تو جانے دو اب وہ کہتے ہیں واپس نہیں جانے دینا فرق کیا ہوا؟ تین دن پہلے کہتے تھے واپس چلے جاؤ تین دن تین دنوں میں فرق صرف یہ ہے کہ حضرت حسین اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ بوری خطوط کی ان کے سامنے الٹا دی تھی آپ نے ان میں سے ایک ایک کا خط نکال کے ان کو دکھایا تھا فلاں بن فلاں تیرا خط نہیں ہے جب ان کو پتا چلا کہ اب اگر یزید کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تو موت کس کی ہے ان غداروں کی جنہوں نے خط لکھے تھے موت تو ان کی تھی یہ بالکل وہی بات ہے فن علی انفال دماعین اگر ان کی صلح ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہمارا خون ہے قتل تو ہم نے ہونا ہے مرنا ہم نے ہے یہی صورتحال حال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت موقع م. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہی کرنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو زندہ بچ جاتے تو مقدمہ بغاوت کا ان پر بننا تھا کوفیوں پر حضرت حسین نے تو بغاوت کی نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی سازش نہیں کی سازش کی تھی تو کوفیوں نے کی بدہ بھی کی تو کوفیوں نے کی اور امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے چونتیس ہجری میں جو پہلا قدم اٹھا تھا وہ بھی کوفہ سے اٹھا تھا آج اکسٹھ ہجری میں جا کے جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو یہی کوفی پھر اسی کوفے سے جو طوابین کی تحریک اٹھی ہے وہی کوفے والے کہتے ہیں جی ہم نے بلایا تھا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے طوابین کی تحریک کیا اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ آپ طوابین کے گوگل کریں اسی وقت پتہ چل جائے گا تھے کون لوگ یہ کوفے کے وہ لوگ تھے جن کو پچھتاوا ہوا کہ ہم نے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ہم ان کی مدد نہیں کر سکے بلا کے اور وہ شہید ہو گئے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ تو وہی کرتا نا جس نے گناہ کیا ہو یہ توابین کی تحریک کے کون سرخیل تھے کون سرغنہ تھے یہ بھی آپ پڑھ لیجئے ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں امت مسلمہ کے خلاف سازش کس نے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے اوپر ان کے حالات کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے واخوا دعوان الحمدللہ